اللہ ہما آلت کی ایک میرے مصطفی کفر کے اندھیروں میں نور کا تبکیلے کرے میرے مصطفی ایپیسوڈ 58 ایٹ المختوم اسلامی لشکر مر زہران سے مکے کی جانب اسی صبح منگل سترہ رمضان آٹھ ہجری کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمان سے مکہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کے تنگنائے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روک رکھیں تا تاکہ وہاں سے گزرنے والی الہی فوجوں کو ابو سفیان دیکھ سکے حضرت عباس نے ایسا ہی کیا ادھر قبائل اپنے اپنے پھریرے لیے گزر رہے تھے جب وہاں سے کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ عباس یہ کون لوگ ہیں جواب مہدرت عباس بنو سلیم سے کیا واسطہ پھر کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ عباس یہ کون لوگ ہیں وہ کہتے مزینہ ہے ابو سفیان کہتا مجھے مزینہ سے کیا مطلب یہاں تک کے سارے قبیلے ایک ایک کر کے گزر گئے جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان حضرت عباس سے اس کی بابت ضرور دریافت کرتا اور جب وہ اسے بتاتے تو وہ کہتا کہ مجھے بنی فلاں سے کیا واسطہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے کے جلو میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین انصار کے درمیان فروکش تھے یہاں انسانوں کے بجائے صرف لوہے کی بار دکھائی پڑ رہی تھی ابو سفیان نے کہا سبحان کے جلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے مہاجارئی کی طاقت کسے ہے اس کے بعد اس نے مزید کہا کہ ابو الفضل تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ بڑی زبردست ہو گئی حضرت عباس نے کہا ابو سفیان یہ نبوت ہے। ابو سفیان نے کہا ہاں اب تو یہی کہا جائے گا اس موقع پر ایک واقعہ اور پیش آیا انسار کا پھررا حضرت سعد بن عبادہ کے پاس تھا وہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو بولے آج کوریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے آج حرمت حلال کر لی جائے گی آج اللہ نے قریش کی ذلت مقدر کر دی ہے اس کے بعد جب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ابو سفیان نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے وہ بات نہیں سنی جو سعد نے کہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد نے کیا کہا ہے ابو سفیان نے کہا یہ اور یہ بات کہی ہے یہ سن کر حضرت عثمان حضرت عبدالرحمان بن اوف نے ارس کیا یا رسول اللہ ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ساتھ قریش کے اندر مار دھار نہ مچارے. رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبہ کی تعظیم کی جائے گی آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ساتھ کے پاس آدمی بھیج کر جھنڈا ان سے لی لیا اور ان کے صاحب زادے قیس کے حوالے کر دیا گویا جھنڈا حضرت ساتھ کے ہاتھ سے نہیں نکالا اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے جھنڈا حضرت زبیر کے حوالے کر دیا تھا اسلامی لشکر اچانک قریش کے سر پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزر چکے تو حضرت عباس نے اس سے کہا اب دوڑ کر اپنی قوم کے پاس جاؤ ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا قریش کے لوگوں یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس اتنا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں لہٰذا جو ابو سفیان کے گھر گھس جائے اسے امان ہے یہ سن کر اس کی بیوی ہند بنتے اٹھی اور اس کی مونچھ پکڑ کر بولی مار ڈالو اس دار کڑے گوشت والے مش کو برا ہو ایسے پیش تر و قبر رساں کا ابو سفیان نے کہا تمہاری بربادی ہو دیکھو تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کیونکہ محمد ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس سے مقابلے کی تاب نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جو ابو سفیان کے گھر میں گس جائے اسے امان ہے لوگوں نے کہا اللہ تجھے مارے تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے ابو سفیان نے کہا اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے یہ سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے البتہ اپنے کچھ اوباشوں کو لگا دیا اور کہا کہ انہیں ہم آگے کیے دیتے ہیں اگر قریش کو کچھ کامیابی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہو رہیں گے اور اگر ان پر ضرب لگی تو ہم سے جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے قریش کے یہ احمق اوباش مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اکرمہ بن ابھی جہل سفان بن امیا اور سہیل بن امر کی کمان میں تندما کے اندر جمع ہوئے ان میں بنو بکر کا ایک آدمی حماس بن قیس بھی تھا جو اس سے پہلے ہتیار ٹھیک تھاک کرتا رہتا جس پر اس کی بیوی نے ایک روز کہا یہ کاہے کی تیاری ہے جو میں دیکھ رہی ہوں اس نے کہا محمد اور اس کے ساتھیوں سے مقابلے کی تیاری ہے اس پر بیوی نے کہا اللہ کی قسم محمد اور اس کے ساتھیوں کے مقابل کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے امید ہے میں ان کے بعد ساتھیوں کو تمہارا قادم بناؤں گا اس کے بعد وہ کہنے لگا اگر وہ آج مد مقابل آگئے تو میرے لیے کوئی عذر نہ ہوگا یہ مکمل ہتیار دراز انی والا نیزہ اور جھٹ سونتی جانے والی دو دھاری تنوار ہے قندمہ کی لڑائی میں یہ شخص بھی آیا ہوا تھا اسلامی لشکر زی توعہ میں ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر زہران سیروانہ ہو کر زی پہنچے اس دوران میں اللہ کے بخشے ہوئے اعزاز فتح پر فرق سے آپ نے اپنا سر جھکا رکھا یہاں تک کہ داڑی کے بال کجاوے کی لکڑی سے جا لگے زید دعا میں آپ نے لشکر کی ترتیب و تقسیم فرمائی قالد بن ولید کو داہنے پہلو پر رکھا اس میں اسلم سلیم غفار مزینہ جوہینا اور کچھ دوسرے قبائل عرب بھی تھے اور خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکے میں زیر حصے داخل ہوں اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں یہاں تک کہ سفا پر آپ سے ملے حضرت زبیر بن عوام بائیں پہلو پر تھے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھیرا تھا آپ نے انہیں حکم دیا کہ مکے میں بالائی حصے یعنی کدا سے داخل ہوں اور ہجوم میں آپ کا جھنڈا گاڑ کر آپ کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں حضرت ابو عبیدہ پیادے پر مقرر تھے آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں یہاں تک کہ مکہ میں رسول اللہ کے آگے اتریں مکہ میں اسلامی لشکر کا داقلہ ان ہدایات کے بعد تمام دستے اپنے اپنے مقررہ راستوں پر چل پڑے حضرت قالد رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقہ کے راہ میں جو مشرک بھی آیا اسے سلا دیا گیا البتہ ان کے رفقہ میں سے بھی کرز بن جابر فہری اور قونیز بن خالد بن ربیا نے جام شہادت نوش کیا وجہ یہ ہوئی کہ یہ دونوں لشکر سے بچھڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے اور اسی دوران انہیں قتل کر دیا گیا قندمہ پہنچ کر حضرت خالد اور ان کے رفقا کی مت بھیڑ کے اباشوں سے ہوئی معمولی سی جھڑپ میں بارہ مشرک مارے گئے اور اس کے بعد مشرقین میں بھگدڑ مچ گئی حماس بن قیس جو مسلمانوں سے جنگ کے لیے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا بھاگ کر اپنے گھر میں جا گھسا اور اپنی بیوی سے بولا دروازہ بند کر لو اس نے کہا وہ کہاں گیا جو تم کہا کرتے تھے کہنے لگا اگر تم نے جنگ قندما کا حال دیکھا ہوتا جب کہ سفان اور اکرمہ بھاگ کھڑے ہوئے اور سوتی ہوئی تلواروں سے ہمارا استقبال کیا گیا جو کلائیاں اور کھوپڑیاں اس طرح کاٹتی جا رہی تھی پیچھے سوائے ان کے شور بعد حضرت خالد مکہ کی گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہے صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے ادھر حضرت زبیر نے آگے بڑھ کر ہجوم میں مسجد فتح کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تشریف لے آئے مسجد حرام میں رسول اللہ کا داخلہ اور بتوں سے تطہیر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آگے پیچھے اور گردو پیش موجود انصار و مہاجرین کے جلو میں مسجد حرام کے اندر تشریف لائے آگے بڑھ کر حجر اسود کو چھوما اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر تین سو ساٹھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور کہتے جاتے جال حق حق گیا اور باطل چلا گیا باطل جانے والی چیز ہے حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت قتم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوکر سے بدھ چہروں کے بل گرتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر فرمایا اور حالت احرام میں نہ ہونے کی وجہ سے صرف تواف ہی پر اتفاق کیا طواف کے بعد حضرت عثمان کعبہ کھولا گیا اندر داخل ہوئے تو تصویریں نظر آئیں جن میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھی اور ان کے ہاتھ میں فالگری کے تیر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اللہ ان مشرقین کو ہلاک کرے اللہ کی قسم ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال کے تیر استعمال نہیں کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کعبہ کے اندر لکڑی کی بنی ہوئی کبوتری بھی دیکھی اسے اپنے دست مبارک سے توڑ دیا اور تصویریں آپ کے حکم سے مٹا دی گئیں کانے کعبہ میں رسول اللہ کی نماز اور قریش سے کتاب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے دروازہ بند کر لیا حضرت اسامہ اور بلال بھی اندر ہی تھے پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کا کیا جب دیوار صرف تین ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئی تو وہیں ٹھہر گئے دو کھمبے آپ کے دائیں جانب تھے ایک کھمبا بائیں جانب اور تین کھمبے پیچھے تھے ان دنوں کانے کابا میں چھ کھمبے تھے پھر وہیں آپ نے نماز پڑھی اس کے بعد بیت اللہ کے اندرونی حصے کا چکر لگایا تمام گوشوں میں تکبیر و توحید کے کلمات کہے پھر دروازہ کھول دیا قریش سامنے مسجد حرام میں صفے لگائے کھچا کچھ بھرے تھے انہیں انتظار تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ لیے قریش نیچے تھے انہیں یوں مقاطب فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے جتھوں کو شکست دی. سنو بیت اللہ کی کلید پرداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ وہ سارا اعزاز یا کمال یا خون میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے یاد رکھو بلا شبہ قتل ایک گناہ عظیم ہے اے قریش کے لوگوں اللہ نے تم سے جاہلیت کی نقوت اور باپ دادا پر فقر کا قاتمہ کر دیا سارے لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی یا ایہا الناس انہا قلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوب و قبائل لتعرفو انا اکرمکم اپاکم ان اکرمکم انہ اکا کم انہ علیم القبیر اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو بے شک اللہ جاننے والا اور قبر رکھنے والا ہے آج کوئی سرجنش نہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں انہوں نے کہا اچھا آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تصریب علیکم اليوم آج تم پر کوئی سرزنش نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو قابے کی کنجی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھ کے حضرت علی نے جن کے ہاتھ میں قابے کی کنجی تھی حاضر خدمت ہو کر عرض کی حضور ہمارے لئے حجاج کو پانی پلانے کے عزاز کے ساتھ خان کعبہ کلید برداری کا اعزاز بھی جمع فرما دیجئے اللہ آپ پر رحمت نازل کرے ایک اور روایت کے بموجب یہ گزارش حضرت عباس نے کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں انہیں بلایا گیا آپ نے فرمایا عثمان یہ لو اپنی کنجی آج کا دن نیکی اور وفاداری کا دن ہے طبقات ابن ساتھ روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجی دیتے ہوئے فرمایا اسے ہمیشہ ہمیشہ جو ظالم ہوگا اللہ نے تم لوگوں کو اپنے گھر کا امین بنایا لہذا اس بیت اللہ سے تمہیں جو کچھ ملے اس سے معروف کے ساتھ کھانا فتح یا شکرانے کی نماز اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام بنتے ابھی طالب کے گھر تشریف لے گئے وہاں غسل فرمایا اور ان کے گھر میں ہی آٹھ رکت نماز پڑھی یہ چاشت کا وقت تھا اس لیے چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے فتح کی نماز امی نے اپنے دو دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی آپ نے فرمایا اے ام جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی اس ارشاد کی وجہ یہ تھی کہ ام کے بھائی حضرت علی بن طالب ان دونوں کو قتل کرنا چاہتے تھے اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ان کے بارے میں سوال کیا اور مسکورہ جواب سے بہراور ہوئی اکابر مجرمین کا خون رائے گاں قرار دے دیا گیا فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکابر مجرمین میں سے نو آدمیوں کا خون رائے قرار دیتے ہوئے حکم دیا کہ اگر وہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی پائے جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے تو عبد اللہ بن سعد بن ابی سراہ نمبر تین اکرمہ بن ابھی جہل نمبر چار حارث بن نفیل بن واب نمبر پانچ مقیس بن سباوا نمبر 6۔ حبار بن اسود نمبر سات نمبر سات اور آٹھ ابن قتل کی دو لونڈیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو گایا کرتی تھیں جو اولاد عبد میں سے کسی کی لونڈی تھی اسی کے پاس حاطب کا خط پایا گیا تھا ابن ابی سرح کا معاملہ یہ ہوا کہ اسے حضرت عثمان بن افغان نے خدمت نبی میں لے جا کر جام بخشی کی سفارش کر دی اور آپ نے اس کی جان بخشی فرماتے ہوئے اس کا اسلام قبول کر لیا لیکن اس سے پہلے آپ کچھ دیر تک اس امید پر خاموش رہے کہ کوئی صحابی اٹھ کر, اسے قتل کر دیں گے کیونکہ یہ شخص اس سے پہلے بھی ایک بار اسلام قبول کر چکا تھا اور ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا لیکن پھر مرتد ہو کر بھاگ گیا تاہم اس کے بعد کے کردار ان کے حسن اسلام کا آئینہ دار ہے اکرما بن ابھی جہل نے بھاگ کر یمن کی راہ لی لیکن اس کی بیوی خدمت نبی میں حاضر ہو کر اس کے لیے امان کی طالب ہوئی اور آپ نے امان دیری اکرما کے پیچھے پیچھے گئی اور اسے ساتھ لے آئی اس نے واپس آ کر اسلام قبول کیا اور اس کے اسلام کی کیفیت بہت اچھی رہی ابن قتل کانے کابا کا پردہ پکڑ کر لٹکا ہوا تھا ایک صحابی نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر اطلاع دی آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو انہوں نے اسے قتل کر دیا مقیس بن سبابا کو حضرت نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کیا مقیس پہلے بھی مسلمان ہو چکا تھا لیکن پھر ایک انساری کو قتل کر کے مرتد ہو گیا اور بھاگ کر مشرقین کے پاس چلا گیا حارث مکہ میں رسول اللہ کو سخت اذیت پہنچایا کرتا اسے حضرت علی نے قتل کیا فبار بن اسود وہی شخص ہے جس نے رسول اللہ کی صاحب زادی حضرت زینب کو ان کے حجرت کے موقع پر ایسا کشو کا مارا تھا کہ وہ ہوچ سے ایک چٹان پر جا گری اور اس کی وجہ سے ان کا حمل ساقت ہو گیا تھا یہ شخص فتح مکہ کے روز نکل بھاگا پھر مسلمان ہو گیا اور اس کے اسلام کی قیفیت اچھی رہی ابن قتل کی دونوں لونڈیوں میں سے ایک قتل کی گئی دوسری کے لیے امان طلب کی گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا اسی طرح سارا کے لیے امان طلب کی گئی اور وہ بھی مسلمان ہو گئی خلاصہ یہ کہ نو میں سے چار قتل کیے گئے پانچ کی جاں بخشی ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا سفان بن امیہ اور فضالہ بن امیر کا قبول اسلام سفمان کا خون اگرچہ رائے گا نہیں قرار دیا گیا تھا لیکن قریش کا ایک بڑا لیڈر ہونے کی حیثیت سے اسے اپنی جان کا قطرہ تھا اسی لیے وہ بھی بھاگ گیا عمیر بن وحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے لیے امان طلب کی آپ نے امان دے دی اور علامت کے طور پر عمیر کو اپنی وہ پگڑی بھی دے دی جو مکہ میں داخلے کے وقت آپ نے سر پر باندھ رکھی تھی صفوان کے پاس پہنچے تو وہ جدہ سے یمن جانے کے لیے سمندر پر سوار ہونے کی تیاری کر رہا تھا اسے واپس لے آئے اس نے رسول اللہ سے کہا مجھے دو مہینے کا اختیار دیجئے آپ نے فرمایا تمہیں چار مہینے کا اختیار ہے اس کے بعد سفان نے اسلام قبول کر لیا اس کی بیوی پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی آپ نے دونوں کو پہلے ہی نکاح پر برقرار رکھا فضالہ ایک جری آدمی تھا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے وہ قتل کی نیت سے آپ کے پاس آیا لیکن رسول اللہ نے بتا دیا کہ اس کے دل میں کیا ہے اس پر وہ مسلمان ہو گیا کعبے کی چھت پر اذان بلالی اب نماز کا وقت ہو چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کعبے پر چڑھ کر اذان کہیں اس وقت ابو سفیان کعبے کے سہن میں بیٹھے تھے نے نے کہا اللہ اسیت کو شرف بخشا کہ انہوں نے یہ اذان نہ سنی ورنہ انہیں ایک ناگوار چیز سننی پڑتی اس پر ہارث نے کہا سنو واللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ بلحق ہیں تو میں ان کا پیروکار بن جاؤں گا اس پر اب سفیان نے کہا دیکھو واللہ میں کچھ نہیں کہوں گا کیوں کہ اگر میں بولوں گا تو یہ کنکریاں بھی میرے مطالق قبر دے دیں گی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا ابھی تم لوگوں نے جو باتیں کی ہیں وہ مجھے معلوم ہو چکی ہیں پھر آپ نے ان کی گفتگو دہرا دی اس پر حارس اور عطاب بول اٹھے ہم شہادت دیتے ہیں کیا آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کی قسم کوئی شخص ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں کہ ہماری اس گفتگو سے آگاہ ہوتا اور ہم کہتے کہ اس نے آپ کو قبر دی ہوگی فتح کے دوسرے دن رسول اللہ کا خطبہ فتح کے دوسرے دن خطبہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان پھر کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و سنا کی اور اس کی شاعن شان اس کی تمجید کی پھر فرمایا لوگو اللہ نے جس دن آسمان کو پیدا کیا اسی دن مکہ کو حرام حرمت والا ٹھہرایا اس لیے وہ اللہ کی حرمت کے سبب قیامت تک کے لیے حرام ہے کوئی آدمی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ اس میں خون بہائے یا یہاں کا کوئی درخت کاٹے اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت اختیار کرے کہ رسول اللہ نے یہاں قتال کیا تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی لیکن تمہیں اجازت نہیں دی اور میرے لیے بھی سے صرف دن کی ایک ساتھ میں حلال کیا گیا پھر آج اس کی حرمت اسی طرح پلٹ آئی جس طرح کل اس کی حرمت تھی اب چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو بات پہنچا دے ایک روایت میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ یہاں کا کانٹا نہ کاٹا جائے شکار نہ بھگایا جائے اور گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے البتہ وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کا تعارف کرائے اور یہاں کی گھاس نہ کھاڑی جائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اس کر عرب کی مشہور گھاس جو موج کی ہم شکل ہوتی ہے اور چائے اور دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے کیونکہ یہ لوہار اور گھر کی ضروریات کی چیز ہے آپ نے فرمایا مگر اس بنو خزاں نے اس روز بنو لیس کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا کیوں کے ہاتھوں ان کا ایک آدمی جاہریت میں مارا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا خزا کے لوگوں اپنا ہاتھ قتل سے روک لو کیونکہ قتل اگر نفا بخش ہوتا تو بہت قتل ہو چکا تم نے ایسا آدمی قتل کیا ہے کہ میں اس کی دیت لازمن ادا کروں گا پھر میرے اس مقام کے بعد اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو مقتول کے اولیاء کو دو باتوں کا اختیار ہوگا چاہے تو قاتل کا خون بہائیں اور چاہے تو اس سے دیت لیں ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد یمن کے ایک آدمی نے جس کا نام ابوشا تھا اٹھ کر کیا کہ یا رسول اللہ اسے میرے لیے لکھوا دیجئے آپ نے فرمایا ابو شاہ کے لیے لکھ دو اللہ چلے محمد والا وسل اللہ چلے اللہ پیشکش ڈرائیور ٹیم